سب بھی کچھ سمجھ رکھنے والے دیکھے پاک محل کا ہر سال نہیں کیا حسین پاک میں جان کا سدمہ ہے حسین پاک کے نانے پاک کے جان کا کوئی سدمہ یا دنیا ہے صرف اس دنیا کو حسینی ندی پاس سرکار مبارک مفاس شریف کس مہینے سے دسو گے کچھ بولو گے کس مہینے سے ندیوں یہ تمام معاملے زمین کا اتحاد لیکن تھی دسو کہ وزیر اور کے مہینے میں رسم کر رسول کریم گا اور وفات کر یا کردی سرکار کا ملاد کر کے نبی پار سرکار من کے پھر منا کیوں ہوں این وفات والے بل وفات کو بلا کے کیوں سرکار نے یاد بھی آپ تک تو وہ منڈر کو کونو لکھے پتابا بریلی شریف میرے کو سامنے جی انہوں جو پیٹ پرسٹ فارم بن جاوے پھر پیٹ کی گل بنتی نہ جی انہوں کی گل لوگ کوئی نے لکھے شریف وفاق شریف کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تاکہ خوشی غم نال منوت نہ کی بلکہ ایک میں تھوانو نئی گل سمجھا اسلامی سن بجلی اسلامی سن ہجری جس دن نبی پاک سرکار رما مدینہ شریف پہنچے اس دن اسلام کا سن شروع کیا گیا میں پھر کبھی یہ سوچا کہ جس دن نبی پاک سرکار کا وشال شروع ہو ہے وپات سن اس دن کو اسلامی سن کیوں گیا صاحبہ کرام رضوان اللہ احمد مائی جمع ہوئی. مشورہ کیتا ہے کہ سا تار کرو تاریخی سنا ہونا چاہیے اسے مشورہ جس دن وفاق شریف ہوئی ہے اس دن تو شروع کرو مولا علی مشورہ دتا نبی اللہ جس دن نبی پاک سرکار نے ہجرت پرمان مدین تشریف اللہ کہ آپ نے جنہ لوگ نے مشورہ دیا سفات کا دل منتخب پخبا جائے انہوں سے کہ آیا کہ اگر ایسا وفاق کا سنگھ رکھنے آ ہر سال جب نو سال کا چند سرکار دی وفات یاد آؤں ہر سال نویپات دی وفات کا سامنا کریے یہ جواب دیتا سی مولا علی مشکل خوشحال مانچو اسلام کے اسلام کے دشوار برابر سنگ وفاق نبی پاک سرکار کا نہیں ترق پڑے گا تاکہ ہر خاص نئے خاص نبی پاک کی وفاق ہر سال نئے تو نئے کام کی امام حسین سرکار کے کام میں روا تو مزاجی اللہ اور میں اس گل مزید اگے ودا تو بڑا حوالہ پیش کرنا سلو حوالہ دے دینا تاکہ ایسے سن لو چمل اور بول لو پر آواز سے اسپیکر بھی سمجھ آ رہی ہے جو؟ اگر کوئی پریشانی ہے کسی وجہ نال کچھ ہو وہ غیر صحیح ہے سمجھ تو آ رہی ہے کوئی پریشانی پہ پر نہیں ہے آخر ہوں ہاں تو سب کرنی ہے تاکہ میں مطمئن رہا امام میں ملت سن لوگ شریف جلد نمبر تیئیس سفا نمبر سات سو آپ فرماندے نا افضل اخبار فکر کیا ہی اللہ. اللہ سارے ذکر تو بڑا ذکر اللہ تعالیٰ ہے. اللہ. اور بکری الہی میں سب سے افضل نماز اللہ. اللہ تعالیٰ کے جتنے ذکر جو طریقے ہیں انہوں سارے طریقے کے افضل طریقہ ذکر کا کہنا ہے نماز اگے ہو اگر نماز برتاؤ نماز صد پڑھ ہی جائے گی اگر کے مطابق نماز نہیں ممبر ہو سنایا ہے شہر کے طریقے کے مطابق ہوام تلک نہیں ہے मैं जब गल करना तो कई लोगों बन गए इधर शीशिया सुनी भाई भाई आए आए <laughs> <laughs> जे कोई इन प्रदेश बैठे तो निकल रहे मैं सिर्फ कुछ गल करनी है निये। جس کے کسی پاس ملاوٹ کو میں چاہتا ہوں مدرسے حمل شاخ شاخیشن میرے کو میں نہیں بول رہا اللہ بولو اللہ کوئی متحدہ مجلس سے حملہ ہمارا میں کہا کر کے میں فکر بھی رکھ دوں گی تو عزیزام Destroyah. امام فرماندے نے نہ کہ عورت کا مجالے سے محرم شریف میں ذکر شہادت شریف جس طرح عوام میں رائج ہے جس سے تجدید حد نولا مقصود اور اکالی کو موضوحات سے تلویس میں نکھڑا ہی کرتا ہے سادہ امام تھا ساری شریعت میں نکھیڑا ہی کر دیا اتحاد شریعت پہ ہو بھی نہیں کسی نہ کسی بر مدد نہ آپ نے عوام جس طرح علاج پاتری بہت جی دم نوا کرنا مقصود ہوتا ہے روا پکا مقصود ہوتا ہے مقدم مقرر آخر جا رہا درج جی اج تب خروں. پچھلے جی سال ہلکا نہیں پچھلے سال کے ہر بندے کی باہ متھے پہ چیکن ایسے کداس پرسنٹ پچھا ہی رہے ہیں سچی بولیا جو بعد شاہبراج رہی ہوں کہ ٹکاو کی مار سرو بھی جب کے مارے دونوں مائیے تھے شہیا بھی کرکو چڑھائے ہوئے کافی سارے تصا ادھر لائب کے دے کے تھے کدھر ادھر پراؤ کام سینے ہاتھ نہ وجے ہوئے گا کہ مفر آ ایک بار چھوٹ چاہے پتا لگے تھے سہن کا کام کرتا رہا کہنی ہو سکی ہے سچی گل انہیں دسو بھائی فوج امام نے لکھیا ہے ایک طریقہ ہے حرام کے حرام طریقہ چلا کے پیسے لا کے وہ کچھ کیڑے امام کو رابطی کر دیجیے کہ کیڑے نبی کو رابطی کر دیجیے اگر میری گل میرے پوپر یا میرے تو میرا جی اشتہار نہ دتا ہے لاہور کمی شکا پائے گا اتنے مجھے خبر چکر گیا فون چکریا جائے بھی پلانا مولو تیری گل تو نہیں میں جانا تو میرا سنگیا افسوس سٹانگ ہاتھ ٹھیک ہے جو لیا آپ جو آپ رو جانے پر مام حسین رو اپنی قسمت رو اپنے حال میں جو کچھ میرے کو ہی نہیں تو جو رہ گیا وہ تیرا ہی نہیں امام حسین کا نہیں اللہ سیرے ہاتھ آ گئی تو میں پوچھنا پیچھا تھوڑے سے وقت سمجھا اگر کم اگر سلام کے اندر حضرت حضرت حضرت شہید کیتے جا سبھی کو نو نشا کرنا مخصوص نہیں بنے ہزار گرانی شہید کا دن بھی کسی طرف سے ہر سال حضرت نہیں ویسنا حضرت سی کا حضرت امی ہم شہادت آپ طریقے کے تک گیا بھی نہیں کیوں وجہ پرانے اللہ نے اللہ شخصیت یہ ادھر دم نہیں ہوتے پھر سمجھ لو سننے کا من غم منانا نہیں ذکر ہے ذکر کی میں ذکر پہ غم منانے کی فن کن ہے غم منانے کی تو کر بت تھا کہ جیسے جوڑے مائیے کٹنے سنگوڑ ہے تو کے جھوٹے سے سچے لڑا ملا इन्हों जो तरफ रोष अफसोस करोहरम के दिन आव दिनों के अंदर शादियां बंद होहर्रम के दिन आव जनाब से आपकी घर वाली बलर हम मिस्त्री भी बंद हो سارے ہیں ہم منانے طریقے اور ذکر کیا ذکر ہوئے پاک حسین بیت دے جو فضائے صحیح حدیفیں جائیں گائے جو سبحان اللہ پہاڑی سے مبارک ذکر حسین کیا جائے پرانے مزید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے شہادات سدائے مناسب بیان فرمائے تو سنایا جا رہے شہادت کا مقصد کیوں امام خان شہید ہوئے ایڈی وی قربانی کیا واسطا ہوئی ہے خوش ہے اور شہادت کا شہادت کا ذکر ہے رنگ نہ سبروں استعلاب کا بیاں پرگوں نے پتا لگے کہ ساری ایمام علی مقام میں جو قربانی دیتی ہے صدر نقابت یہ ہے یہ کرو گے جنا سنو عبادت لیکن اس کے بھی شا کریے روایت صحیح سنائی منت روایت منہرت موجود روایت ہے جھوٹ جھوٹ کبھی گنا جی کبی گنا اتنے لا لگا مطلب میں جب سمجھ مان گا اس کو پہلے کہ کتنے پتہ نہیں کہ وہ حدیث کو ادا کرتا تھی نبی پاک سرکار بتن ہے شریف دیکھتے امام حسین اصل حسین نماز کے اندر سوار ہوں گے اور ان کو کوئی شک نہیں ملے حدیث کے ہی ایک امام حسین سرکار نبی پاک جو کن مبارک کے دشت شریف کے نماز کے اندر سوار ہوں گے سر اگلی وہ اگلی کہ آپ امی کو امی جی آڈیا دو تاریخر دیاں گا جب کرملا ہوتا اگا جو کچھ پدر پیڑ لگ تو بولنے والے درتے کلاک کر گا لگے گا چھوٹ سننے اللہ سال سیارے لے ج جس بار مہوتی خان کی کے پہ وہ ان کی وہاں اس بچے یوگا قوم جھوٹ سنن کی ڈرامے فلما تو دی جھوٹ سننے کی ایڈی عادت پہ گئی ہے جھوٹ کے خلاف تقریر کرو تین میں واٹنگ مترتے ہیں जिस मे तीन वत एक जरूरी आ जाए बाकी सारा जग ता है इतने कई सोचा उन्होंने कईयों चार मसूसा पाओ कुछ भावे मत्थे वत पाओ तो भावे भेद पर वत पाओ سچ سنا جانا ہے کہ سو تگلا سچ جانا سنگیا توجہ آلے گئے کرام کا جو کچھ آج چترملہ کر یہ تعظیم نہیں ہے پہلے کا میں جو گل کر امام حسین سرکار کوئی اس کوئی رشتہ دار اہل کا کوئی فرد جب خیمے چکل گیا میدان جانے انداز الفاظ بولتے خیمے دلچو بی حضرت اگر سچی نہ انہاں گھوڑے کے پیر لکھے سو ہاوا لیں کچھ پجاڑے ہال کدھر پہ جانے کے واہن کی آواز اچھی پہنچ جنابی پی ہے پریشان ہال ہوں کوئی سین کوئی بنا دا اپنا منہ کوئی کٹتی کچھ میں اگر اگلے میت گرام میں کوڑا مطالعہ اگر یہ سبری میرے پاس ندی کے اگلے بارکاپ ندی کے تین سربان ان خدا اللہ جب اپنے مردوں میں چرتیاں ہو گئی وہ سر کے ہاتھ نہیں ماردیاں اپنے دیا ہو سے میں تو پوچھ رہا اس بات کی ناخو ناشی جیل سے نہ پوچھتا ہوں اگر سی تو اے سارا کچھ سبے محسوس کر کے چار قسمت کے بارے پجری کال جنا کے مطلب کرو نہیں ہٹرو بھائی سی دکھ رہا پہ رو رو کے آخری اس وقت جب امام حسین شہید ہو گئے کی کئی آخری ہیں شال وچر نہ مل کیا مطلب کا سوچا ہے میں نانے جی امت دل بچڑ جائے عبت وچڑ جائے کوئی جائے پر بھی شیرا پاپ نے یار پتہ نہیں لگتا میں میرے بال کنا بولنا ہے मैं कह दिया आगे बिल्कुल का करके मैं हां एक बात करते जी मैं अपना काम जारी रख मेन कोई पता नहीं लगना कि कुछ अंतारचना खोल दिया जो मुक्रिया <सथिथारिया> सुनिया <स् <navy> <स्यक्रेवा> <taphe> <Ten forward> <coughs> तो मैं पूरे मुल्क हक कौम समझा लागू जिले मैं फिर आया اپنی بردادی کرنا ساٹھا بول پاؤں کچھ نہیں ہے پکے انہیں چر پہ جی جن کا چیز میں نے انہوں جاتی رہ نہیں میں اور کیا تازہ گلی کر دے تاج نبی اہل آ قرآن لکھ جاوے عزت لکھڑ جائے چل پڑھا منچے پھر میں پوچھنا وا پڑھا قربان ہو سجنا ہوا سنبھال کے تین سما قدر میں مبارک دی اگر یہ آواز نکلنے میں اگر یہ سڑک لے اگر حضور کے قربان جدو میرے سات نام کے لیامد ہوگا میدان جان تشریف لگاتا ہونا سقت بھی دیا شاخت کر دیا اور جب شہید ہو جاتا ہونا پھر امت نو یہ آخری ہوگیا امت ایک حسین کی لے اگر حسین کے کی فلام اسدرے ہے سن ہے میفل دیو نو ساری ہے دیو نیس او ہیں سر سنترے مرادی ساڈا مشکل علی اور یارو میں بیٹھنے واسطے بجو بڑا کریب ہے سخت بڑا کریب ہے تو تمام سوچ سکریہ بھی سونی ہے اس واسٹ میاں نہ ایمان اخروز گلا میں کوئی ابھی میں ساری لوگ اگر اگر اگر سو قوم اس رنگ میں سینار کھنگی لگ سب کے لگ گا سمجھے اگر کام اس طرح اپنے شہدا کا ذکر کرے سو کی نسل شہادت کا جذبہ پیدا ہوا ہے وہ سب اگلی آخر ہے نوجوان آخر کام بچے آخر ہے کیوں روپے پڑھنے پائے دوسو نوجوان گھر آخر کے وہ آخر گے سات لچ ناگر ہیں ہزار ناگرک ہیں اصل کبھی شہید نہیں ہوگی پچھلے حال کا ایک امام حسین امام حسین ہارنے تک کا ضرور ہے آپ نے جسم نہ آپ نے خاندان پیتا جو ضرور ہے تو مر گیا اسلم کیا جھوسی تاریخ نے سے مارا کر کے تر گیا ہر سال جا نواں جلد میرے دے گئے میں قربانی تھی بادشاہ کے گھر کرنا چاہیے جان چلی جائے ہاتھ بولنے سجنا شہاد شہادت ساری رسمت کرسمت پتروں اپنے شہادت کردار میں سراہی عدمت نگاہ جب تیار کردیے سبیتوں بیان کر دیے بیان کر دیجیے شاپا پارش کر لیں جو کسا کر دیں گے ادا کرو سی کر جائیے ہمیشہ قوم شہدت نہیں ایک مثال دنیا پینٹ کی جنگ ہوئی پاکستان ہندوستان جنگ آپ ہو گئے مر جائے میجر عزیزی دا حکومت پاکستان ہر سال دن وجہ ہو رہی ہوا دن ہے دیکھا جی اس دن جی جیڑے پاکستان کے باڈر مرن والے ہیں سن اندگار جنڈے رستے لہرا کٹھے ہو کے روزے نے کرلامے نے و... اگر سبزیاں مجموعہ تو بکرے سب ایک سب کیا हो ए, हो रे उजर की सारी सोच तेरी वह सची बोलिया गया फौजी मेजर अजीज भट्टी के सोच کچھ نہیں لگو نہیں وحان اللہ کرو ہوں ہاتھ کروا پہ آخرا فوجی آخرا ہاں دو. مانگے خیر نہیں ساتھی خبر جلدی رہ شہاد بند کیوں میں کر سچی گل جی منبرت کر رہی ہوں نا وہ سارے بنے ہیں میرے شو حالت شوہدالتارتو منڈل رہ چودہ سو سال بعد حسین پاک نے راہ پورے نہیں ہوئی انہیں پورے کے ہر چل پہ ناچری کشتی سمجھ سمجھتے ہیں کہ ان اکھنا نے کہ اٹھیا کہ مریاں سے حلات دیا کہ در میں کسنا رہے باہر ظالماتے دل سے اندار امام حسین بارے بھی کہ اندار سمور آتے ہوں یہ آنے دے ہوں گے دیکھیں تو اسی بہنگا گا یہ بہنگا گا کہ تاں سے روکنی سے ہاں اٹھ دیا توڑک دیا اگر امام حسین کے مسا <سؤال> چھ اگر مطلب شہادت ہوئی بیٹھے حسین اگر زبان ان ہیں مار دینے مارتے نے کچھ کرا کی کوشش کر ہیں بیانے وقت شریف لوگوں پاپندیا شہید کا انداز اور کریے ساڈا کلنڈر اقبال فرمایا جب غلام غلامیا ناگر لکھن والی <سؤال> تو جگہ چنگا کم برا لگ جائے برا کم چلا لگ شام میب سر شریر پیدا نہیں کر بڑے نہیں زندگی زندگی سمجھتے ہیں موت نوت سمجھتے ہیں سالم سمجھتے ہیں کر کے مسجدوں میں دلچسپی جگہ شہادت میں اٹھ رہی نہیں جیسے دل چیز مت ملے اپنی رت بچا رہی جیفل ہوں گے سکھا خراب کر دیکھی بیس ہزار ایسے مجھے سات چکے پہ میری اور یہ سبق چاہتے ہیں سبق پیر باہر پیر باہر سو من جائے گا اندر جنگ رہی ہے سکھا والوں ہزار شی والوں کے ہزار ہال تک لیکن میں ایک سوال کرنا کبھی شی والوں کو دیکھا جی کہ جہی انہیں اس مسلمی مذہب کو قتل ہو گئے اگر یہ چودہ سو سال مرگے شہید نے قابل اگر یہ رومن پیپل پتا کہ ستارا شاہباد مقابلے ساڈے کے کوئی میری گلو سبحان لڑک اللہ، سبحان اللہ. مرن آ رہے داد یار سن جائے سچے مسود سچے دی ہر سال کام نو سے آتا ہے کورس میں جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ پیارا ہے پھر مجبوری دے اگر کئیوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ با حضور فرمانده آپسے بندے مرد رہے سال تک ہزارہ ادر ش ہزار ہال تک لیکن میں سوال کرنا کبھی شکایے جہی ای اپنے اس مسموئی مذہب کو قتل ہوتے رہے اگر یہ 1400 سال باہر کے شہید نے روا کٹنے کے قابل اگر یہ روا کتنے ستارا صاحبہ کے مقابلے کہ یار سپاہ کے مقابلے چ لڑے مرن آ رہے روم پیٹن کے قابل نہیں تحاد یارو امام حسین جا سچے نشول سچے دین کو شہید ہوا پہ میری پریشانی ہو میری تکلی ہو چلو میں اگر بارٹی چاپو تو کوئی محفوظ ماری جائے منٹے چڑھ چکے پہ لگا دے کتاب بڑھ کے کیا میرا اس قابل ہے سمجھ لیجیے آئی کر کے اچھا میں بوہے بند ج میڈیا کلتا ہے میں سلنگ اقبال سر دوست میں بڑا <سؤال> اچھا سننے والی ہوں سبار دائیں بائیں بیٹھی ہیں اتنا پری مسلمانوں ہے تو ہم حسین لیکن میری حسین طریقہ سمجھا سہداد مطلب کسی نیاسی کا سامنے ہوگی اور بھی چاہیے قرآن سامنے کتنا وادہ کوئی سورت آمران سنت سورت آل عمران آیا نمبر ایک سو نکمت نیقا کر کے میدان چاہتے ماملہ رحاة رباني وفرما ولا نحسباً للذي الأمل في سبيل الله أحمد الله تعب الأحيار عن عرض ربه يرضى رحاب الله إمان على الكناب اللہ مرد کے اندر قتل خبردار انہوں نے مرغا مت کروانا مرغہ دمانے تمام مرنا اگر انداز جا کو خبردار شہیدوں کو مت کرنا خبردار مرض رکھنا بل آیا بل کیا تصدیق فرماتا زندگی کا جان فرما ہے حاصل کرا ملا کہڑا مقرر کیا رنگ ایک بیان کرتا ہے تمہار ہے اگی سنو سارے ہی ماں آچار شہید اللہ چی اللہ اس اللہ دے فضل روکنے ہو رہے ہیں کیا مطلب جیسے صحاب شہید ہو کے مولا سات کو خوش پیسے نہیں میرے شہید ہو گئے تو خوش نہیں میرے پچھوں نہیں تو سمجھ نہیں جی جان ہوئی نہیں تک سمجھا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله تعاقل فيك عليهم للاهم يحظون والله بكار شمسي اداريك الله ترمان باستعقب بكم بجاة تشوجره على شهيد منك ترمان باستعقب شہید انتظار شہید خوش ہوتے انداز گانا کوئی ویڑے والا ملا قرض میرے شہید اگر چاہتے ہیں انہوں نے نام دس نام رام دہ رام رام سب خوف تو دم کو مٹ جائیں بن جی رہے مزید کا مطلب شہید خوف زندگی ایک بٹ کے پچھیاں شہید ہوئے وقت زندگی سان سخت نہیں لگی او یارو پہ چھٹی گئے چھت وقت لگنا ہے تو کسا ہونے ساڈے کو دیکھ بھاس ہوگی کیوں اس وا مولا چاہیے مولا چاہ رہا اس کی مرضی تو یہ دکھان کہ مسلمانوں شہادت کا سلسلہ جاری کرے گا سونا ربزی شہد ہوتا <سلام> سونے میں کوئی ایک بارے گا نہیں بولیا کہ وہ اجر گئے فلان ہو گئے اپنا برباد مگر دے للہ سمجھا دوں ایک مسئلہ سمجھایا آخر سورت و جواب کا کربلاش شریف کے متعلق کی نگری ہے وہ تم سبحان سبحان اللہ اللہ ہر ہر سبحان اللہ میں سوال کرانا کسی کو جواب د اور جاب کنا واگا کٹ کے سارا چھٹی دینا کوئی مائی دلال دلوی کر لے جب میری پریشانی دور کرے میں اس کو گرام کرنا پیار میرا سوال اپنی جمہوریت نو منگنے والے ہیں انہوں واسطے امام حسین کا نام لینا میں ہے کر بیٹھا اس کو میں دلیل دیں گی اور پورے مدد چ میں علاج کرنا کوئی مائی دلال سوچ دیری غلط سابت کر دے میں مرتا والی نا تیرہ تین چاہیے والا تیرا تین اللہ اکریت درجیا جی اکثریت ہو جائے ہوگی مذہب بھی ہوگی کیونکہ مسئلہ کہنا بولو اس وقت صاف مسئلہ نہیں دکھ کہ جمہوریت یا مذہب یا مذہب نیلام رام رام ہو کہ اسلام مذہب کسی اکثریت اور اقلیت جو بچوں نہیں چلتا وہ اللہ تعالی بنایا مخلوق میں اپنے بچوں آئی؟ اسلام آئین کا زمین اے میٹر نے میں سپورٹ نہیں آج میں نے آئین کے دین کا فرق نہیں دیا اسمبلی بھیت جو بناوے وہ نواز شریف جو بناوے تو جب ملک ہوں بہت اسلام چاہیے آئی نے قرآن کے مقابلے کمیاں آخا ہوتے بڑا دو مائی دیا کوئی برل نہیں بول رہا اگر نا پیش جی میرا کر کے ہاتھ نہیں تھوڑے ضرور حسین یا نہیں حسین کا جو رات میں وہ جلدی اللہ تھرو حسائ نبی سرور چاہیے کنہیں تو جن مرضی کو رکھتے میرا کام صرف دشا میرے حسین بھی سرو دس تو ساجا کام صرف رکھنا کوئی کرے نہلانا ساحبزہ رکھ لی جاتے فلانا بھی رکھی جاتے وہ سارے ملک رکھی جائے یہ ہو میں خریدنی جا رہا ہوں گا ان گروپوں کے ترت اڑنے والے اس صرف حق کا ہو جائے گی نفریفری ہر ہتنے پچھے چلاؤ رہے ساری خدائی جائے جا رہے والا ہو رہے یہ فرد پڑنے کا دنیا میں مثال دوں گا مثال نہ دیا تو مکمل ملک میں اندر آئی نہیں سبھی ہے سبھی ہے ضلع گئے ہیں بیٹھے ہو سکومت ترکیب کی نہیں مجھے اجازت ہے تم نہ تو میں میں نے حکومت نے حکومت اسمبلی اتا, اسمبلی اتا. اسمبلی اتا پارٹی ایم پی ایم بی سی دکھاؤں لا رہی ہے کیا ہے آخیا قرآن سولہ سال بھی لڑکی یا بھی. اگر ایم ایل اے پہ سولہ سال کی اگر کرنل جنرل کی پہن سولہ سال کی اگر کسی افسر کی پہن سولہ سال کی تو سولہ سال کی پیشے نالی یا بیٹھی تو آ سکنا کیوں اس واسطے میں جمہیتیں بوٹ لڑنے والے پیسے ہو گئے دے چو جان بولے وہاں بھی منو تو ہر کیونکہ وہ بوٹوں منجو کلوتے خریت کا چلوکہ ملے گا میرے اچھا ہوں گی میں آئیے جناب ملک ملے اسے آئی کے ساتھ ملے اسلام کے ساتھ ملے جمہوریت کے ساتھ ملے تین منگنا کوئی ایمان بولو دین منگنا ایمان سجڑا سوچا جب پچھلا دن قید کر کے آپ بھی میں پلانا میں پلانت پاؤں سمری سے غالب پاؤں اپنی مت غالب پاؤ جمل مت غالب پاؤ موسم نک مار لانا میں گلام کیلت ہو گئے سن بغیر سن تو بےمان سن اپنی ماں بہن نوا کے گیرا نال کے سر ہو جی بولیا تو حق مر جائے چاہیے سر تے نہیں توشن تھے تو موت لکھنؤ ڈال دینا ہے اور میں بابا جی غلط آخر گلیا گل نہیں کہ گیرس والے جسم کا گیرس کا خوب بھی کڑوتا ہے بابا جی نے موقع مارتا خاص کسی گلیا کبھی گسا نہیں آؤں گا لگے دڑا But Then pouch box box box box box box box box box box, box box box box box box box box box box ashiкра. Aloha. Chachap میں گھر کی رائٹ حکومت دو سو روپیہ غصہ اٹھا ہوں گے نہ جانے پاؤں بھی سوال کر دوں ایک قانون ایک پاسے سو سو پے گئے حسین سات جنیا منسوخ حسین دلی کا سو بیگل گل ہے یا ایک لانتی کم کہیں اگلی میں شیر پڑھنا ہوں تو شیر پڑھ کے مطلب کون سنگا تال سے تھری فرموشن تیز تیاری لارو کہ سنا سجنا سجنا سجنا कोई माई दुट्टा पाल के राखी का घर बंजी बच्ची में हाथ लाए जो कुत्ता वक्त खा के کوئی مائی دلال کچھ پال گی گھر میں اندر چور والے ڈاکو بڑے چور ڈاک तो हर बंजी बालक की छोटी व्यवस्थे के हाथ किसी ग्रहण में लाएंगे जे गल फिर मन जाए तो जवाब दो नहीं मंगा तो गल वापस कर दो इस गल नही मंगा गल वापस कर दे मैं पता लग जाए खुदी छुट्टी है मैं चपुर पैंता जिड़ा भी बंदा इस गल् पसंद नहीं करता वापस कर दो मैं लहन आवे मैं पूछना है कि इतना पालो चार दिन की रोटी यहां जाओ बंदी का हक अपनी खोटी के रिश्ते हैं बे गहरत अपनी मां बहन में बैठ तो आप गहरत आपकी बात है خوش ہو جائے بھی سجت نہیں تم نے کھوتی حکومت نہیں چاہی سات ہی سبق پڑھا دیا और सुनो आखिरी हुआ ही करो गलझा कर दो आखिरी गलरी सजर उठा दो چار دن گزرے نے ایک میرا کم لے سکتے پچھلے سال بھی ہزار نوکریاں لیا ای دس ہزار پروفیسروں نے ماسٹروں نے سب روز محنت کر کر کے سوار ہوسو والے آلہ تعلیم یافتہ حکومت آلہ تعلیم اور جنہ کی نسبی تھی پہ وہ ماں پیو کچھ ڈفینس بنتا تعلیم یافتہ گریجویٹ تو کچھ خچ کے آئے ایک دوار کو لے کے کئی ہزار ٹائم پگو جہیا لکھن والی سن ان کے بھی ایک کام کریں آ گئی میدان تعلیم یافتہ سارا سارا سرختار سن چاری کام ہی نہیں ہو سکتا کھوج ہے پھر اندر شیڑیاں بھی سن سن بھی سن موقعی ہوئی تو ہوئی اپنے برابر بابا جی آگے دے ہمیں جان دو نماز کا مطلب ہے جان دو بابا جی میں جان نہیں اے جان بیچیاں کتلی تی ہزار نہ پیاں نہ جان جندے تے کیہ جان سبحان اللہ بس حاضر مصطفیٰ ہی مولا ظالم اتھوں وقت حکم نہ لے اولاد نے نگارہ تو دیتی عوام دکی قسمانے آوان کی وے حضرت مربل خطاب سکے جا باب محمد سلام ہوئے معاشرا خلور پاکر ٹو نہ مستفا دے شیران دلا اپنی اولاد شیر بنا ہوں شیران دو چار گلان سن حضرت بر بل خطاب دے دور ڈندر دی آف ماخ دی دی تو ڈندر پانی پا دی آف دی اما تنو پتا لئیے حضرت امر نو خطاب دا دارے مان کے دی دی دی حضرت امر فروغ کڑا بے اندینے پہ دے دے اما اگر حضرت مرے فروک میں لانا چاہیے حضرت بن خطاب نے اپنی بیٹی دیو رشتہ منگیا عمر مرگن ابدل علی پیدا فرمایا अल्लाह पाक अपने फकीर दुआ करो अपने फकीरों खा गई तेन सारा मुआरा पता लग जामान दुल छजना अज को बर्बाद हो गए जी को छो क्यों बर्बाद ला हो गए अल ता ते दल बड़े खड़िया سنت نہیں ویڈیت ہون دین سان سکھانا گرت تھی بھن دی اج ترال ہے نہ قرآن در نفت پتے कुरानू न टीवी चकलने लाली बेकार दली बने उदे दिल दंदर की अगमत रह जानी है कुरान की कुरान की आगमत पूछना वे ते हजरत बिराल तू पुछ जरा गारा तिटीदा प्या کافی راپ دیو مئیہ آدھے بلالہ کلبہ چھوڑ دے حضرت بلال فرما دلے وہ پاغل ہو گیا ہے اے بلا کوئی چھٹڑا لی شائرے جان لکل دی لکل جاوے پر کلبہ چھٹڑا لی شائر کوئی نہیں ایمان لال دابت و سجڑا اکلا لے انگاریات لیٹ کے کلمہ نیچے دیا پر دی قدر سی کہ انہوں دے معاشرے اندر جڑے دلیا ٹرتے سن انسان حضرت بلال وی سجرائی بال لال داد فرشتہ تو آلہ کیوں نہ ہو سان دنیا ٹردے مے دنیا دنیا کان چڑا نہیں اج او بھڑے بنا کتنی تعلیم جو پڑیے کتے کیوں نہ بن دے اصے اپنے مالک در چھ کے یہودی لے ٹر پے وہ چجڑا اج <سلمان> دے لے پینٹا پایا شیپ لے گنج کے پینٹاطر ایمان لال دس جدو لانتی تعلیم کتیا والی پڑھ گئے دماغ کیوں نہ کتیا والے پڑھ گئے ہجڑا تعلیم پڑے بھی اللہ اللہ کو سجدہ عاطلم بلند تجارت رسانے بیتوں سب کی دلیاں دے ہونے نی مالا داد اے تک یار ایک یار بھی نہیں انکار کیتے میں باقی اللہ کی بنا بے حال ہے تو سنت ایک گستاخ رسول بلاد ہے جو گستاخ رسول نے نبی پاک کی گستاخی کی تھی دور مسلمان نے ہندوؤں یاداؤں یادر منڈا پر تاریخ کتابیں وکیل لکھا بہت بہت میں گستا سرفیاں مولا بھی منا منا ہے جمعریہ. اس کو کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت جنت مطلب کی ہوتا ہے ایک رنگ میں چپنجا ستر لاکھ امیل آخر جو ہی نبی پاک نے فرمایا لا اللہ اللہ کا خلاف کوئی بار خلاف نہیں لاو سرد خوشیاں کے بہت दोनों खड़े हो बात के आने यार की की आखिर खड़ा कर اگلی زندگی سالا تاریخ سیا تاری گل سن کے ملتا رہے گا جانچ ملاد کرتے ہیں کھانے کی مرچ لگ جائے گا زندگی لے جاؤ اے قرآن کا قانون قرآن کا قانون چلائے <تصفح>